توحید و رسالت کے بعد سب سے پہلا فرض توحید و رسالت کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی آپ کو تعلیم دی گئی وہ وضو اور نماز تھی اول جبریل نے زمین پر اپنی ایڑی سے ایک ٹھوکر ماری جس سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا جبریل نے اس سے وضو کیا اور آپ دیکھتے رہے بعد ازاں آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا پھر جبریل نے دو رکعت نماز پڑھائی اور آپ نے اختتا کی اور وضو اور نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو وضو اور نماز کی تعلیم دی اسامہ بن زید اپنے باپ زید بن حارثہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابتداء باسط و نزول وحی کے وقت جبریل میرے پاس آئے اور وضو اور نماز کی مجھ کو تعلیم دی ابتداء باسط ہی سے آپ کا نماز پڑھنا تو قطع ثابت ہے اختلاف اس میں ہے کہ پانچ نمازوں کی فرض ہونے سے پہلے کہ جو شب معراج میں فرض ہوئی ان سے پہلے آپ پر کوئی نماز فرض تھی یا نہیں بعض علماء کے نزدیک معراج سے پہلے کوئی نماز فرض نہ تھی آپ جس قدر چاہتے نماز پڑھتے صرف سلاط العل کا حکم نازل ہوا تھا اور بعض علماء کے نزدیک ابتدائے باست سے دو نمازیں فرض تھیں دو رکاتیں صبح کی اور دو رکاتیں عصر کی کما قال تعلیب اور اللہ کی تسبیح و تحمید کرو شام اور صبح وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ طلوعِ شمس سے پہلے اور غروبِ شمس سے پہلے اللہ کی تسبیح و تحمید کیا کرو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَئِ النَّهَارِ اور نماز کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں یعنی صبح و شام میں اور بعد چندے سورہ مزمل نازل ہوئی اور قیام لیل یعنی تہجد کا حکم نازل ہوا مقاتل ابن سلیمان سے منقول ہے کہ اللہ تعالی نے ابتدائی اسلام میں دو رکعتیں صبح کی اور دو رکاتیں شام کی فرض کیں اور پھر پانچ نمازیں شب معراج میں فرض کیں